صد اللہ مولانا العظیم و کا رسول الحمن نبی الکریم الروف الرحیم اللّہ نو قلوبنا بالقرآن قرآر و بالقرآن وادخلنا نابل بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تبارہ کا شان حبیب ہی مخبر و میرا على <سلام> محبوبار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 مالک رقاب مم فخر و اجن والی کون مکان سیاہ لا مکان سید انس جان سرور ورے لالا رخان نیر یاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہن شاہ حسین فتم دوراں سر فیل زہر جمالا جلوہ صبح سب ازل مور ذاتے لم یزل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 واجب الاحترام زبی الحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دس روزہ فہم دین کو آج پہلا یوم سعید ہے اور آج کی بابرکت محفل نور محبت نے لیے جلوہ فراز ہے اللہ تعالیٰ جل شان ہو ہمیں قرآن مجید کا نور اور فہم و ادراک نصیب فرمائے آج کی اس نشست میں وجود بار تعالیٰ کے اس بات پر کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا جو ہمارے دین کی بنیاد اور اساس ہے چونکہ ذاتِ والی تعلی پر جتنا تیقن پختہ سے پختہ تر ہوگا اس قدر ہی عمل کی طرف انسان کا رجحان پیدا ہوگا اور توحید کا فیضان اور نور تبھی انسان کو نصیب ہوگا اللہ تعالی کی ذات واجب الوجود ہے میں اور آپ ممکن الوجود ہے اللہ کا شریک ممتا الوجود ہے یعنی اللہ کا شریک ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے ہم ہیں تو ٹھیک نہ ہوتے پھر بھی کوئی فرق نہ پڑتا اس کا انعام میں لیکن اللہ تعالی کا وجود واجب ہے اس کا ہونا ضروری ہے وجود سے مراد جسم نہ لیا جائے وجود سے مراد اس کا پایا جانا اس کا ہونا اس کی موجودگی تو یہ آج کا مضمون ہے اللہ تعالی شان شانخو کی ذات پر ہمارا تیقن ہے باوجود کے وہ اقل و خیال فہم و خرد کے دائروں سے بڑا ہے اکبر اللہ بادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے ایک ایسی ہستی جس کا عقل بھی تعقب نہیں کر سکتی خیرت کی حدود سے وہ ورا ہے فہم و ادراک سے وہ بالا ہے قوت سامعہ قوت باسرا قوت ذائقہ قوت شامہ قوت نامسا ان سب کی حدود سے وہ وڑا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اتنا یقین کہ بعصفیا کہتے ہمیں اپنے ہونے کا وہ یقین نہیں ہے جو اس کے ہونے کا یقین ہے تو اتنا یقین اتنا پختہ اضعان کیسے پیدا ہوا تو پہلی بات یہ ذہن نشین کریں کہ کسی چیز کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے صرف آنکھ سے دیکھنا ہی شرط نہیں ہے کہ کسی چیز کا وجود متحقق ہو کہ ہم اس کو آنکھ سے دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آنکھ نہیں بھی دیکھتی ان کے وجود کو ہم تسلیم کرتے ہیں میں گفتگو کر رہا ہوں اگر کوئی مجھے نہیں بھی دیکھ رہا تو اسے یہ احساس ہو رہا ہے کہ کوئی گفتگو کر رہا ہے اور اگر وہ میری آواز سے میرے لہجے سے شناسا ہے تو اسے یہ یقین ہے کہ کون گفتگو کر رہا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ کسی چیز کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے اس کا ادراک قوت باسرا سے ہی ہو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ابھی ابھی علوم دینیا سے فارغ ہوا تھا کہ ایک دہریہ سے میری گفتگو ہوئی اور وہ ایک بڑی پختہ سی بات اپنے حساب سے لے کر کے آیا اور اس کا خیال تھا کہ میں نے اس کو نیچا دکھا دینا اس سے وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے میں نے پورے گسلوک سے کہا کہ ہاں اس کی ذات صرف موجود ہی نہیں بلکہ اس کی ہستی واجب الوجود ہے تو وہ کہنے لگا میں آپ سے اس حوالے سے بات کرنے آیا ہوں میں نے لمبی بات نہیں کرنی دو لفظی بات کرنی میں نے کہا کرو کہنے لگا اگر اللہ موجود ہے تو مجھے دکھاؤ میں نے اس کو کہا میاں ہر شے جس کا وجود متحقق ہو لازمی نہیں ہے کہ اس کو دیکھا جا سکے کچھ چیزوں کا تعلق سننے سے ہے کچھ چیزوں کا تعلق چکھنے سے ہے کچھ چیزوں کا تعلق سونگنے سے ہے کچھ چیزیں ان کا تعلق عقل سے ہے دو دار اس کا تعلق عقل سے ہے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا یہ موتیا ہے یہ نسرین ہے یہ نسترن ہے یہ چمبیلی ہے اس کو آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا اگر موتیا آنکھ میں ڈال بھی دیا جائے تو پھر بھی نہ پتا چلے کہ یہ موتیا ہے یا گلاب ہے اس کا تعلق قوت شامہ سے ہے یہ گرم ہے یہ سرد ہے اس کا تعلق قوت لامسا سے ہے آنکھ نہیں دیکھ سکتی کہ گرم ہے یا سرد ہے تو ہر شے کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہوتا وہ کہنے لگا نہیں بھائی سیدھی بات ہے کہ یہ بڑا شور ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اگر اس کی ذات ہے تو مجھے دکھاؤ مجھے دکھا دو گے تو میں مان جاؤں گا ظاہر ہے کہ میری اس تفصیل کے باوجود بھی اس کی بات سمجھ میں نہ آئی کہ ہر چیز کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ جس طرح کا بندہ ہو بات بھی پھر اس طرح کی ہوتی ہے تو میں نے بھی اپنے تیور کو بدلا میں نے کہا میاں میں تیرے سے کیا بات کروں تیرے میں تو عقل ہی نہیں ہے کوئی عقل ہو سمجھدار ہو تو میں اس سے بحث بھی کروں وہ کہنے لگا میری اتنی تعلیم ہے اور فلاں فلاں دانشگاہ اس سے میں علم حاصل کرتا رہا ہوں اور آپ نے یہ سادہ سا جملہ کہہ دیا کہ آپ میں تو عقل ہی نہیں ہے میں نے کہا میاں اگر عقل ہے تو دکھاؤ وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا میں نے کہا تم عقل دکھا دو میں خدا دکھا دیتا ہوں تو عقل آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی عقل کیسے دیکھیں گے کسی شخص کی گفتگو سے پتا چلے گا یہ عقل ہے کسی شخص کی آدات سے پتا چلے گا یہ سمجھداری والے کام کر رہا ہے تو آنکھ سے عقل نہیں دیکھی جا سکتی بلکہ آکل کی آدات سے آکل کی گفتگو سے اکل کی تحریر سے اس کی نشست و برخاست کے انداز سے جانا جاتا ہے کہ یہ عقل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی ہے فہم و اضرا سے بھی مقبال ہے لیکن کائنات کے اندر پھیلے ہوئے کتنے دلائل ہیں جو ہمیں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے تو اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے مجید میں یہاں ارشاد فرمایا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کئی فاتق فرون ابلا بلا تم اللہ کے منکر کیسے ہو سکتے ہو وکن تم جبکہ تم خود مردہ تھے فاح اس نے تمہیں زندگی بخشی سمما یومی پھر تمہیں موت دے گا سما یوقی پھر تمہیں زندگی دے گا سما الجاؤ اور پھر تم نے پلٹ کے اس کے حضور ہی جانا ہے تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا تمہارا تو تشخص ہی نہیں تھا تمہاری تو ذات بھی نہیں تھی حلطا الل انسان ہی من الدار لم يكن اس کا تو ذکر تک نہیں تھا انسان کا پھر اس کو عدم سے وجود کس نے بخشا اس کو رنگ اور روشنی کس نے دی اس کو عقل و خرد کا چڑاغ کس نے عطا کیا اس کو فہم و ادراک کا نور کس نے دیا اس کو دو آنکھیں دو کان اور ناک کس نے دی اور اس کو بعضوں میں طاقت کس نے ڈال دی ذرا غور تو کرے یہ تو تھا ہی نہیں اس کو وجود کس نے بخشا ایک گندے قطرے سے اس کو کیا خوبصورت شکل دے دی گئی ذرا اپنے طرف غور کر لے اپنی ذات کی طرف غور کر لے تو رب کا انکار نہیں کر سکتا کئی فتح فرونا باللہ تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو ذرا تم دیکھو کہ تم خود ہی نہیں تھے پھر ذرا اپنے انفس کے اندر دیکھو کہ اس نے تمہیں کیا کچھ عطا فرمایا ہے اور تمہارے اندر اس کے قدرت کے کیا کیا کرشمے ہیں تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے من میں ہی جھانک لو وفی انف سے کم آفال ذرا اپنے من میں جھانک کر کے دیکھو نا تمہاری ذات کے اندر ہی تو اس کی ہستی کے دلائل موجود ہیں تمہاری ذات کے اندر ہی تو اس کے وجود کو تسلیم کرنے کی کتنی دلیلیں موجود ہیں جن کی طرف تم غور کرو اور تدبر کرو تو تم انکار نہیں کر سکتے ہو اب بات لمبی ہو جائے گی کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے دو طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں جو چیز آنکھوں کے سامنے ہو اس کو تو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو چیز آنکھوں سے اوجل ہو تو اس کو ماننے کے لیے دو طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں ایک استدلال منطقی اور دوسرا قانون شہادت استدلال عقل یا منطقی دلائل وہ کیا ہیں وہ آفاق اور انفس کے اندر پھیلے ہوئے کتنے دلائل ہیں جو اللہ نے اپنی ذات پر حضرت انسان کو عطا کی اور کہا ذرا غور کر کہ میری ذات موجود ہے کہ نہیں ہے کائنات کا ایک کہ گوشہ اس کی ذات کا پتہ بتاتا ہے پتا پتا اس کی ذات کا پتا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر اپنی ہستی کے دلائے دیے ذرا غور کرو اس کائنات کے اندر دیکھو اور تفکر اور تدبر کرو کہ یہ کائنات یوں ہی تو مارز وجود میں نہیں آگی بلکہ اس کا کوئی سانے اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے اور ایک بڑی سادی سی دلیل اللہ زی رفع السماوات آباد بغیر عامہ دن سمست وا الرشے و سب کر فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر آمادن بغیر کسی ستون کے کراؤ ہا تم دیکھ رہے ہو اس بات کو دنیا کے سارے ممار اکٹھے ہو جائیں ایک فٹ کی ٹائل بغیر کسی سپورٹ کے کھڑی نہیں کر سکتے کہ کر سکتے ہیں لیکن اتنا بڑا آسمان اور ایک ستون بھی نہیں ہے اور کہا کہ ذرا بار بار دیکھو اس کی طرح صورت الملک کا ابتدائی پڑی ہے بار بار دیکھو اور پھر نظر دوبارہ اٹھا کے دیکھو تمہیں خالق کی تخلیق میں کوئی کجی نظر آتی ہے کوئی کمی نظر آتی ہے کہیں کوئی پھٹ نظر آئی تمہیں کہیں کوئی نقش نظر آیا کہیں کوئی نا ہمواری نظر آئی کہا نظر کو پھر دوبارہ اٹھاؤ اور پھر دیکھو کہ تمہارے رب نے یہ کیسی صورت تلاشی ہے اور اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے یہ رب کی تخلیق کا شاہکار نہیں ہے تو اور کیا ہے تو یہ کائنات خود بخود تو نہیں بن گئی ہے اس کا کوئی بنانے والا تو موجود ہے ہی چیزے خود بخود چیزیں نشود ہیچ آہن خود بخود تیرے نشود بلا رومی علیہ رحما فرماتے ہیں کہ کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی اور کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا تو کوئی سانے موجود ہے جو لوہے کو تلوار کا روپ دینے والا نیوٹن جس نے کش فکل کا نظریہ دریافت کیا بڑا نام سائنسدان ہے لیکن یہ اللہ کے وجود کا منکر نہیں تھا بلکہ کوئی بھی آپ وجود باری کا منکر نہیں ہو سکتا حکیم نیکشے کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کل بے مومن دماغش کافرست اس کا دل مومن تھا لیکن اس کا دماغ کافر ہو گیا لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف حکیم نیکشے کی کہانی نہیں ہے بلکہ ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ غفرت کے پردے پڑے رہیں اور اس کی آنکھوں سے وہ پردے نہ ہٹیں اور وہ وجود باری کا اقرار نہ کرے حقیقت تو یہ ہے کہ ہر شخص کے سینے میں اللہ کی محبت کا تخم رکھا گیا ہے اور اس کا دل یقیناً مومن ہوتا ہے اور اس پر ام المن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی روایت ہے کل مولودی فطرہ آبا واہ او یو حب دان ہی او یو مجسان ہی او یو نسان او کما کہا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اب اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں جس طرح کے والدین ہوں گے بچہ اس طرح کا ہو جائے گا لیکن اس کی فطرت کے اندر اللہ نے اسلام رکھا ہوا ہے تو وہ کیسے اللہ کی ذات کا اور اس کی ہستی کا انکار کر سکتا ہے تو کوئی بھی آخر وجود باری کا انکار نہیں کر سکتا نیوٹن نے اجرام فلکیا کا ایک ماڈل تیار کیا جس میں کبا کی گردشیں سب کچھ بنایا اس نے بلکہ سورج کے ساتھ اس نے ایک لیمپ بھی لگایا جس سے روشنی نکلتی تھی اور وہ باقی جو مدار میں ستارے اور سیارے تھے ان پر رقص پڑتا تھا جس سے وہ سب جب وہ اس کا ہینڈل گماتا تو وہ سب میں روشنی آتی تو نیوٹن کا ایک دوست تھا جو وجود باری کا انکار کرتا تھا اتفاق سے وہ آ گیا تو اس نے وہ اجرام میں کا وہ ماڈل دکھایا تو وہ آش کر اور بے ساختہ کہنے لگا یہ کس نے بنایا تو نیوٹن مسکرا کے کہنے لگا کسی نے نہیں بنایا خود بخود بن گیا اس نے کہا خود بخود کیسے بن گیا تو نیوٹن کہنے لگا جب ایک ماڈل خود بخود نہیں بن سکتا ہے تو جو اصل ہے وہ خود بخود کیسے مار سے وجود میں آ گیا ہے تو جب اس کا کوئی سانے موجود ہے تو پھر اس کا بھی کوئی سانے موجود ہے اور کہتے ہیں کہ نیوٹن کا وہ دوست جو تھا اس بات کو سن کر توحید پر ایمان لے آیا تھا اس نے وجود باریکا اقرار کر دیا تھا کہ واقعہ کوئی جو ہے وہ موجود ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اور اگر اللہ تعالی کی ذات موجود نہ ہو تو یہ کائنات کا نظم و نسق برقرار نہ رہ سکے بلکہ وہ کسی بڑھیا سے کسی نے پوچھا تھا وہ چرخا کاٹ رہی تھی کہ اللہ کے ہونے کی دلیل اس نے کہا میرا چرخا کہ یہ عجیب بات ہے کہا میں چلا رہی ہوں تو یہ چل رہا اگر میں نہ چلاؤں تو یہ چل ہی نہیں سکتا یہ جو زمین و آسمان کا چرخا چل رہا ہے یہ اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو چل ہی نہیں سکتا کہا اچھا پھر اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کہا وہ بھی میرا چرخا کہا وہ کیسے کہا میں ایک ہوں تو ایک سمت پہ چلا رہی ہوں ایک ڈگر پہ چلا رہی اگر دو عورتیں ہوتی ایک کہتی کہ میں نے ادھر چلانا ہے میں کہتی کہ میں نے ادھر چلانا ہے درمیان میں چرخہ ٹوٹ جاتا اگر دو خدا ہوتے ایک کہتا میں نے سورج مشرق سے طلوع کرنا ہے دوسرا کہتا میں نے مغرب سے طلوع کرنا ہے اگر ایک دوسرے کی مان لیتا تو ماتحت ہو جاتا جو ماتحت ہوتا وہ خدا نہ ہوتا اور اگر نہ مانتے تو جھگڑا بن جاتا تو ان وہ مشرق سے نکالتا وہ مغرب سے نکالتا درمیان میں آپ کے چرخا ٹوٹ جاتا تو میرا چرخا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ دو نہیں ہے اللہ ایک ہے امام شافی سے کسی نے پوچھا آپ شتوت کے درخت کے نیچے بیٹھ کر لکھ رہے تھے کسی نے کہا کہ اللہ کی دلیل آپ کی نظر اٹھی سب سے پہلے شہتوت کا درخت ہی نظروں کے سامنے آیا کہا یہی شہتوت کا درخت اس کی ذات پہ دلیل ہے یہ کیا بات ہوئی دلیل دیا. دیکھو یہ درخت ہے شہتوت کا رنگ کی ہیں شاخیں اور رنگ کی ہیں اور اس کے پتے اور رنگت کے ہیں اس کے اوپر پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے پک جائے تو رنگ اور ہے اور اسی شہتوت کے پتے بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے. اور اگر اسی کے پتے ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم بنتا ہے شہد کی مکھی چوسے تو شہد بنتا ہے میٹیریل ایک ہے نتائج کئی ہیں یہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے تو کائنات کے اندر کتنے دلائل آفاق و انفس کے اندر پھیلے ہوئے جو اس کی ذات کا پتہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وائل الارض سوتے ہٹ ہاں ہمارا یہ دیکھتے کیوں نہیں اونٹ کو کہ ہم نے اس کو کیسے تخلیق کیا اتنا بڑا جانور چھوٹا سا بچہ پہ لے کے جا رہا ہے اور پھر یہ اونٹ مہینوں تک پانی نہ بھی پیے پھر بھی گزر اوقات کرتا ہے اور ریسرچ کی گئی ہے کوئی اس کے اندر اضافی پانی سٹور کرنے والی چیز بھی نہیں ہے ہاں اس نتیجے پہ لوگ پہنچے ہیں کہ دو اضافی حدود ہیں اس کے اندر جو جو سلینڈر کا کام دیتی ہے اور ہوا سے آکسیجن اور ہائیڈروجن کو جو ہے وہ سٹور کر لیتی ہے اور پانی کا کلی ہے ایچ ٹو جو ہائیڈروجن دو درجے اور آکسیجن ایک درجہ جب ان دونوں کو اپس میں جوڑتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے تو یہ اس مقدار سے اندر ہی اندر کیمیائی کی عمل کرتا ہے اور جس سے پانی بن جاتا ہے اور یہ کئی کئی مہینے بغیر پانی کے چلتا ہے اور پھر کتنا بوجھ اٹھاتا ہے پھر جانور مختلف طرح کے ہیں کچھ سواری کے کام آتے ہیں کچھ دودھ دیتے ہیں اور کچھ اور جو ہے ان سے کچھ جمال اور حسن جن سے تپکتا ہے اور ہم ان کو دیکھتے ہیں لیکن اونٹ میں یہ ساری خصوصیتیں جو ہے وہ ہیں وہ دودھ بھی دیتا ہے وہ سامان بھی اٹھاتا ہے اور وہ سواری کے کام بھی آتا ہے اور باقی سواریوں پر خود بیٹھنا پڑتا ہے اور جو ہے چھلانگ لگا کے لیکن یہ اپنے سوار کے لیے خود نیچے بیٹھ جاتا ہے تو ایک اونٹ کے اندر کتنا کچھ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آفالا یونظنا ذرا اس اونٹ کو دیکھ لیں یہ اس کی قدرت کا شاہکار نہیں ہے وائل سما کہ پدوفیات اور آسمان کو دیکھیں کہ اس کو کیسا بلند کر دیا گیا کہ ایک جو ہے وہ ستون بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کھڑا صدیوں سے کھڑا ہے اللہ اکبر ویلا دے کہ فرسوتے ہاتھ زمین کو دیکھو کہ یہ کس طرح پھیلا دی گئی ہے پہاڑوں کو دیکھو کہ یہ کس طرح میخوں کی صورت میں زمین کی چھاتی میں گاڑ دیے گئے ہیں اگر ان چیزوں کی طرف انسان غور کرے کہیں فرمایا کہ دیکھو اس نے سائے کو کیسے پھیلا دیا کیفہ مدیل یہ کیسے سائے ہیں بالکل سایہ تھا اب روشنی پھیل رہی ہے اور پھر سایہ نہ جانے کہاں غائب ہو جائے گا سمٹ جائے گا لیکن پھر آہستہ آہستہ سورج جب غروب کی طرف مائل ہوگا تو سائے پھیلتے چلے جائیں گے کہا جائے ان پہ غور کرو یہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے اور سورہ یاسین کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سب رت سے آگ نکالی مرغ اور افاظ یہ دو درخت ہیں جو جنگلوں میں پائے جاتے ہیں بالخصوص عرب میں جب ان کی شاخ توڑیں تو پانی کے کترے ٹپکتے ہیں اتنے تر ہوتے ہیں لیکن جب دونوں شاخوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں تو آگ نکلتی ہے تو پانی سے آگ کیسے نکلتی ہے کوئی ہے نہ جو پانی سے بھی آگ نکال رہا ہے اس لیے اس کی ذات پہ دلیل ہے ایک اور دلیل ارشاد فرمائی اللہ اکبر وما شرابه و ما یستا بل بحرانا فراتن سا شرابہ کہ اس نے دو دریا جاری کیے یہ سخت کڑوا ہے یہ سخت میٹھا ہے اور کڑوا میٹھا نہیں ہوتا میٹھا کڑوا نہیں ہوتا درمیان کے اندر کوئی آڑ بھی نہیں ہے سمندر کے اندر پانی کی روئیں چلتی ہیں چاند جو ہے وہ جوبن پہ ہوتا ہے تو جو سمندر کے اندر جو مد جگہ ہے جس کو ہم جمال بھاٹا کہتے ہیں وہ بھی پورے روج کے ہوتا ہے یہ چاند کشش ڈالتا ہے میں رات ہی تجزیہ پڑ رہا تھا چاند اور مدو کے حوالے سے کہ وہ مخصوص ایک فاصلہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اور اگر اس سے نیچے چاند آ جائے تو اس قدر زوردار مد جذر پیدا ہو کہ زمین پار کوئی پہاڑ بھی باقی نہ رہے ایسا پانی ٹکرا جائے اور قیامت کے دن جب یہ نظام ٹوٹے گا تو ایسے ہی ہوگا تو وہ جوار بھاٹا وہ مدور جگر جو اس کی کشش سے جو ہے وہ پانی کے اندر ہوتا ہے اور پانی کی لہریں بلند ہوتی ہیں اچھا مجھے کہنے دیجئے رک کے اگر یہ چاند سمندر میں جوار بھاٹا پیدا کر سکتا ہے تو آمنا کا چاند دلوں میں جوار بھاٹا پیدا نہیں کر سکتا ہے تو وہ سمندر کے اندر پھر اس سے پانی کی رویں بنتی ہیں اور سمندر کے اندر پانی چلتا ہے تو ان کے اندر دو رو کا اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا جو اب تحقیق اور ریسرچ کے بعد وہ دریافت بھی ہو چکی ہے آبے شور اور آب شیری کے نام سے اور سمندر میں دو پانی کی روئیں چلتی ہیں اور میلوں تک کٹھی چلتی ہیں اور دونوں کے درمیان کوئی دیوار پہاڑ بھی نہیں ہے جاتی بھی کٹھی ہیں پانی کے اندر پانی چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ فکبر حاضر از بن فراطن شرابہ یہ سخت میٹھا ہے اور اس کے پینے سے تسنی ہوتی ہے اور یہ حلق سے آرام سے اتر جاتا ہے وہ مل ہند اجاج اور یہ دوسری جو ساتھ رو بہ رہی ہے یہ سخت کڑوی ہے اور کڑوی اس, اس کی کڑواہٹ میں کمی نہیں آتی ہے یہ میٹھی ساتھ چل رہی ہے اور اس کڑواہٹ سے میٹھی کی مٹھاس میں کمی نہیں آتی ہے جبکہ دنیا کا کوئی شخص مجھے ایسا دکھاؤ کہ ایک ہی برتن میں دو طرح کے پانی ڈال لو اور پھر ان کو الگ, الگ الگ کر کے تو دکھاؤ لیکن سمندر میں سخت کڑوی رو بھی چل رہی ہے اور سخت میٹھی رو بھی چل رہی ہے درمیان کے اندر پردہ نہیں ہے کڑوی کڑوی رہتی ہے مٹھی مٹھی رہتی ہے کڑوی کو اللہ میٹھا نہیں ہونے دیتا اور میٹھی کو اللہ کڑوا نہیں ہونے دیتا کہا یہ کون ہے اس کے سوا جو ان کو روکے ہوئے تو کہا وہ وہی رب ہے جس نے سمندر کے اندر دو رو کو جاری کیا ہوا تو یہ اس کی ذات کی دلیلے ہیں اور کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ایسے ہزاروں دلائل ہیں جو ہمیں اس کی ذات کا پتہ دیتے ہیں اور ہمیں سمت ہماری توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ مالک اس نے یہ نظام کائنات بنایا ہے یہ شمسی اور یہ کمری نظام ان کا اپس میں ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا پھر زمین کو کس طرح ہمارے لیے بچایا گیا پھر یہ رنگا رنگ پرندے ہمارے لیے درخت گندگی کے گھیر کے اوپر بھی گلاب کا بیج ڈال دو تو جب وہ اگے گا تو اس گلاب سے بھی خوشبو آئے گی جب اس نے غذا کہاں سے لی ہے اور پھر وہ ایک ہی طرح کی زمین سے ایک ہی طرح سے پانی سے سرابی سے پھل نکلتے ہیں لیکن ان کی خاصیات الگ الگ ہوتی ہیں بلکہ ایک ہی درخت کی خصوصیات الگ ہوتی ہیں یہ جو ببول ہے جس کو ہم ککر کہتے ہیں یہ ٹب کی دنیا کے اندر اس کا بڑا نام ہے اس کی جڑوں کی تاثیر اور ہے اس کی چھال کی تاثیر اور ہے اور اس کے پتوں کی تاثیر اور ہے اور اس کے اوپر پھلیاں لگتی ہیں ان کی تاثیر اور ہے اور ررز رنگ کے پھول لگتے ہیں ان کی تاثیر اور ہے اور وہ پھلیاں جو ہے وہ خشک کی جائیں سائے کے اندر تو ان کی تاثیر اور ہے اور دھوپ میں خشک کر لی جائیں تو ان کی تاثیر اور ہے چیز ایک ہے مٹی ایک ہے آب و ہوا ایک ہے پرورش ایک آب و ہوا نے کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شے کے اندر اتنا کچھ رکھ دیا یہ اللہ کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے تو یہ ہے اس کی ذات کے دلائل عقلی طور پہ انسان اس بات پر قائل ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جس نے اس کائنات کے نظم و نسب کو چلایا ہوا ہے لیکن دوسری بات کسی کے وجود کو ماننے کے لیے صرف عقلی دلائل ہی کافی نہیں ہوتے قانون شہادت یہ ایک اہم ذریعہ ہے کسی کے وجود کو تسلیم کرنے کا اور میں ان جملوں پہ آپ سے توجہ چاہوں گا اللہ کی ذات پر سینکڑوں نہیں لاکھوں کروڑوں عقلی دلائل موجود ہے آفاق انفس کے اندر پھیلے ہوئے کتنے دلائل ہیں جو اس کی ذات کا پتا دیتے ہیں. انسان باہر نہ دیکھے اپنے اندر ہی دیکھ لے حضرت آدم علیہ اسلام سے لے کر آج تک کروڑوں انسان ہیں ان کی شکلوں میں مشابہت نہیں ہے یہ نشانی انگوٹا فنگر پرنٹ جسے کہتے ہیں ان کے اندر مشابت نہیں ہے آدم علیہ اسلام سے لے کر آج تک دیکھ لیں آپ دو آدمیوں کے آپس کے اندر جو ہے وہ نشانے نہیں ملیں گے بلکہ یہ درختوں کے جو پتوں کے اندر ریشے ہوتے ہیں کمپیوٹر پہ تجزیہ کر لیں ان پہ ایک درخت پہ لاکھ پتے بھی ہیں تو ہر ایک کا فرق ہوگا دوسرے سے یہ اللہ کی تخلیق کا شاکار ہے اور اسی طرح انسان کا اندر کے نظام میں بہت سارے اس کا دماغی سسٹم ہے کہتا ہے اگر اس کا کمپیوٹر کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا کمپیوٹر ایک انسان کے دماغ سے بنے یہ اللہ نے ایک انسان کو جو بدیت کیا ہوا ہے اور کئی سسٹم لگائے ہوئے یہ یونان کا ایک بہت امیر ترین شخص تھا یون... اوناس اس کا ایک سسٹم خراب ہو گیا کیا کہ اس کے یہ جو پپوٹے تھے یہ اپنی مرضی سے اللہ نے جو سسٹم لگایا ہوا ہے قدرتی آٹومیٹک سسٹم ادھر سے تنکہ اڑا ادھر سے آنکھ بند ہو گئی اس کے پٹھے کام کرنا چھوڑ گئے اب وہ اپنی مرضی سے آنکھیں نہیں کھول سکتا تھا ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا دیتے اور آنکھ کھولتے اور پھر بند کر دیتے کسی نے کہا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی آرز ہو کہ کاش اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول سکوں کا اس کے لیے دولت لگانی پڑے تو کتنی لگائے گا کہا ساری لگا دوں گا تو ہم کبھی اس کا احساس بھی نہیں کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے تو یہ قدرتی سسٹم لگایا ہوا ہے تو جی جو, جو ہے وہ ازم ہوتا ہے ارادہ ہوتا ہے تو پلٹ بند ہو جاتی ہے آنکھ بند ہو جاتی ہے تو انسان اپنے اندر دیکھے اس کی زبان پہ چار ہزار پھیلے ہوئے پٹھے ہیں جو ہے وہ احساس کرتے ہیں کہ اس میں کرواہٹ ہے اس میں جو ہے وہ نمک ہے اس کے اندر مٹھاس ہے اور اس طرح اس کے نظام انہضام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے یہ جگر کا نظام ہے انسان غور کرے یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے اگر وہ باہر دیکھنے کی جو اس کے پاس فرصت نہیں ہے تو کہا ذرا اپنے اندر ہی جاگ لے وفی انفت آف اللہ ذرا اپنے من میں جھانک کر کے دیکھو نہ مسجد بچ نہ منتر وچ لب یار نو اپنے اندر وچ لیکن کسی چیز کو منوانے کے لیے یا تو دلائل عقل دیے جاتے ہیں اس کی میں سادہ مثال دوں گا میں کہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے آپ تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں تو ایسا ماحول نہیں ہے میں اپنا یہ دعویٰ آپ سے منوانا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے تو میں کس طرح منواؤں گا دو طرح کے دلائل ہے ایک تو عقلی دلائل منطقی دلائل اور ایک قانون شہادت اقلی دلیل وہ جس طرح کہ میں نے یہ پیش کیے تو میں کہوں کہ یہ دیکھو یہ شخص ابھی آیا ہے اس کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں اتنی گرمی تو نہیں ہے کہ پسینے سے بھیگ جائیں اور پھر یہ حال میں آیا تو یہ کپڑوں سے میٹھی اصل کریں گے تو نہیں آیا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ باہر بارش سے یہ بےچارہ بھیگ آیا ہے تو بارش ہو رہی ہے یہ عقلی دلیل آپ کے کسی گوشے میں آ جائے اور آپ اس کو تسلیم کر لیں اور میرے دعوے کو تسلیم کر لیں لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ کپڑوں سمیت گسل کر کے آیا ایسا بھی ممکن ہے تو جس کو میں نے عقل سے بنوایا اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے وہ شخص انکال کر دے ایسا نہیں ہے تو بات ختم ہو جائے گی تو کسی شے کے وجود کو منوانے کے لیے ایک ٹوکلی درائل دیے جاتے ہیں دوسرا کیا ہے کہ قانونی شہادت میں کہتا ہوں کہ بات بارش ہو رہی ہے اور یہ میں نے اکلی دلیل دی کہ یہ شخص دیکھو اس کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں آپ نے تسلیم کر لیا میرا موضوع ختم ہو گیا لیکن آپ اگر تسلیم نہیں کرتے عقل پہ آپ کہتے کہ نہیں ہم نے اس بات کو مانتے تو میں کیا کروں گا میں آپ میں سے کسی شخص کو کھڑا کروں گا جو موتبر ہوگا اور اس کو کھڑا کر کے کہوں گا جناب آپ بتائیں باہر بارش ہو رہی ہے وہ کہے ہاں جناب بارش ہو رہی ہے آپ کا فرض کہ وہ ماننے کا پروگرام نہ ہو تو آپ کے ہم اسے بھی نہیں مانتے تو میں کیا کروں گا میں دوسرے آدمی کھڑا کر دوں گا آپ کو وہ گواہی دے گا آپ کہہ ہم اسے بھی نہیں مانتے میں تیسرا آدمی کھڑا کر دوں گا آپ کے میں اسے بھی نہیں مانتا تو میں کیا کروں گا جب جس کو بھی میں کھڑا کروں آپ انکار کر کے چلے جائیں تو میرے پاس ایک ہی حال رہ جائے گا کہ میں اس موضوع کو چھوڑ دوں گا کہ آپ ماننے کو تیار نہیں اکلی دلائل دیے آپ نے تسلیم نہ کیا میں نے گواہی دلوائی آپ نے تسلیم نہ کیا اللہ کی ذات پہ عقلی دلائل لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں اور گواہی کے طور پہ ایک لاکھ کئی ہزار نبیوں کی گواہی اس کی ذات پہ موجود ہے اور سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں اور اتنے لوگوں کا ایک نقطے پہ متفق ہونا منطق کی زبان کے اندر متواترات کہلاتا ہے اور متواثر کا انکار عقل نہیں ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ بات کہے کہ پاکستان کے خطے میں ایک شہر ہے کراچی تو اتنے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ شخص دیکھ بھی آئے تو اس کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا اس لیے کہ اتنے لوگوں کی خبر اور اتنے لوگوں کا ایک بات کہنا اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا ہے اس کو کہتے ہیں متباد اللہ کی ذات پر ایک نہیں ایک لاکھ کئی ہزار نبیوں نے گواہی دی اور ہر نبی اپنے دور کا موتبر شخص تھا لیکن قوم کا انکار اگر نبیوں کو نہیں مانتی کہتی لتا مل سلح ہم تجھے نہیں مانتے تو پھر کیا حل ہوگا تو ذرا میں آپ کو منوانا چاہتا ہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے لیکن آپ اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں. میں دس بیس پچاس گواہ کھڑے کیے انہوں نے گواہی دی لیکن آپ نے انکار کر دیا میں سمجھوں گا آپ ماننا نہیں چاہتے تو میرے پاس یہ ہی حل ہے اور وہ کیا توجہ اس پہ چاہوں گا وہ یہ کہ میں وقتی طور پہ اس موضوع کو کلوز کر دوں گا ختم کر دوں گا کہ آپ تو ماننے پہ نہیں ہیں زد میں آ گئے تھوڑی دیر کے بعد باتوں باتوں کے اندر میں آپ کو حاجی صاحب کے بارے میں پوچھوں کہ ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے آپ کو بھول گئے وہ موضوع جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا آپ کہیں یہ ہمارے شہر کی زینت ہے ہمارے علاقے کا ویکار ہے ایک معتبر ہستی ہے آپ ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ سک ہیں میں آپ سے وہ لکھوال بھی لوں آپ اقرار بری بزم میں کر بھی دیں ان کے بارے میں پھر ان کے بعد میں کہوں جناب آپ ذرا دو لمحوں کے لیے زحمت کیجئے اور باہر دیکھ کے آئیے کہ بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی یہ جائیں اور دیکھ کر کے آئیں اور پھر یہاں کھڑے ہو کے گواہی دے اب آپ انکار کرنا چاہیں بھی تو میں تو نہیں مکرنے دوں گا آپ کو چونکہ میں نے ایسے شخص سے گواہی دلوائی ہے کہ جس کا اقرار میں نے آپ سے پہلے لے لیا ہے میں نے جس کو بھی کھڑا کیا آپ نے انکار کر دیا میں نے جس سے بھی گواہی دلوائی آپ نے کہا نہیں مانتے تو میں نے اس بات کو مختصر کیا چھوڑا اور میں نے پھر ان کے بارے میں پہلے پوچھ لیا اور جب انہوں نے گواہی دی تو پھر آپ انکار کرنا چاہیں گے تو اصول انکار کر نہیں سکتے انکار کریں گے تو آپ جھوٹے کہلائیں گے میں سچا کہلاؤں گا اللہ نے ہر نبی بھیجا قوموں نے کہا لستا اصلاح ہم نہیں مانتے جب تجھے نہیں مانتے تو تیرے دعوے کو کیسے مانیں تجھے نہیں مانتے تو تیرے رب کو کیسے مانیں کہا محبوب چالیس سال تو الا نبوت نہیں کرنا چالیس سال تک تو نہیں بولنا چالیس سال تک ذرا یہ بولنے میں ان کی رائے تیرے بارے میں لے لو ان سے اب انہوں نے صادق بھی کہا اور امین بھی کہا کہا کہ نہ کہا لوگ کہتے ہیں چالیس سال اور, اور کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نبی ہوں یا نہیں میاں یہ تو حوصلہ ہے نبی کا کہ چالیس سال بولتے رہ آج کوئی منسٹر بن جائے کوئی ناظم بن جائے فائرنگ کر کے جب تک پورے محلے کو بتا نہیں لیتا اتنی دیر تک اسے چہ نہیں آتا لیکن میں قربان نہ جاؤں محمد عربی پہ کہ سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا ہوا ہے چالیس سال تک بولتے ہی نہیں چالیس سال تک نہیں بولیں جب کہ پما کن تو نبی و آدم و بینگل جسر نبی تو میں اس وقت بھی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا لیکن چالیس سال نہیں بولیں کیوں اس لیے کہ اللہ کی ذات کو منوانا مقصود تھا حضور پہ اگر مات یا ہوش میں کہہ دیتے کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں تو قوم کہتے لستا مسلم تجھے بھی نہیں مانتے بات ختم ہو جاتی یہ تو نبوت کی آخری کڑی تھی آخری گواہی تھی اس کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہونا تھا اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہنی تھی اس لیے کہا محبوب چالیس سال تک تو نہیں بولنا چالیس سال تک ذرا یہ بول تجھے صادق بھی کہہ لیں امین بھی کہہ لیں اچھا محبوب اپنی امانتے بھی تیرے گھر میں رکھ لیں چالیس سال تک انہوں نے امین بھی کہا سادک بھی کہا امانتے بھی حضور کے گھر میں رکھی کہا محبوب اب اٹھ تو میری گواہی دے تو محبوب فاران کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور سوریش کو کھڑا کیا حضور اونچی جگہ پہ کھڑے تھے کہا لوگوں اگر میں کہوں پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہا جو تمہیں کچل دے گا تو کیا اس میری بات کو تسلیم کرو گے کیونکہ حضور ایسی جگہ پہ کھڑے تھے جہاں وہ قریش بھی نظر آتے تھے اور دوسری سمت بھی نظر آتی صوفیہ فرماتے ہیں اس سے مراد حضور کا اشارہ اپنے مقام نبوبت پہ تھا کہ میں نبوت کی اس اونچی مسجد پہ کھڑا ہوں جہاں دنیا کو بھی دیکھتا ہوں آخرت کو بھی دیکھتا ہوں تمہاری نظر صرف ایک سمت ہے اور میں ادھر بھی دیکھتا ہوں تو کہا میں اس پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اگر کہوں ادھر سے ایک لشکر آ رہا ہے یہ تمہیں کچل دے گا مانوں گے کہنے لگے نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں تم سچے ہو کہا میری صداقت پہ اتنا یقین ہے کہاں کہا کا پھر مان ایک ہے اور میں اس کا رسولا ابو لہب نے کہا تب لنکا ہو یہ ابو لہب نے کہا کہ صبح سے لے کر اس لیے جمع کیا تھا تب لنکا معاذ اللہ. یہ اس نے गाली दी تب لنکا اور جب گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہو جاتا ہے گواہ کے اوپر بحث کا موقع دیا جاتا ہے اور اس وقت اگر جو اعتراض کرنا ہو گواہ پہ کر لو جب گواہ پہ بحث مکمل کر جائے اور وہ دے گواہی اور اب کوئی کہے ہم اس گواہ کو نہیں مانتے تو عدالت توہین لگاتی ہے عدالت کہتے خبردار اب بولے تو جب گواہ پہ بحث کا موقع دیا تو اس وقت کہاں گئے تھے اب اگر کوئی بات کہے تو عدالت گھڑکتی ہے اور توہین عدالت لگتی ہے تو چالیس سال تک توہید کے اس گواہ پر بحث کا موقع دیا گیا تھا اس وقت انہوں نے صادق کہا اور امیر کہا اور جب بات گواہی پہ آئی اور ابو لہب بولا تب بندہ ہو نہ لے کر سائے الہذا جماعتانا تو اللہ نے تو عدالت لگائی خبردار آواز بند کر منہ بند کر تب نہب ادا ابھی دونوں ٹوٹ جائیں تو پہلے کہاں گیا ہوا تھا چالیس سال تو صادق اور امین کہتا تھا اور آج کہتا ہے کہ نہیں مانتا تو تو ہی نے عدالت لگی تو اللہ کی ذات پر پھر سب سے بڑی گواہی اس دنیا کے اوپر قائم ہوئی تو وہ مستفا جان رحمت کی ذات تھی کے گوشے گوشے میں اس کی ہستی کے دلائل پھیلے ہوئے ہیں اقل سلیم اس کا انکار نہیں کر سکتی سارے نبیوں نے اس کی صداقت کی گواہی دی لیکن وہ گواہی جس گواہی کے بعد کسی اور گواہی کی گنجائش بھی نہیں اور پچھلی ساری گواہیوں کی تصدیق ہو گئی وہ گواہی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلکہ باقی جتنی بھی گواہیاں تھیں نا اللہ کی ذات پہ وہ تھی خاموش گواہیاں سامت اور حضور کی گواہی حضور اللہ کی ذات پہ دلیل تھے ناطق بولنے والی دلیل پتھر اللہ کی ذات پہ دلیل تھے نا لیکن لوگوں نے پتھروں کو معبود بنا لیا بول نہیں سکے درخت اللہ کی ذات پہ دلیل تھے نا درختوں کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا بول نہیں سکے وہ ہم تو اس کی گواہی دینے آئے تم ہمیں پوچھ رہے ہو چاند سورج ستارے یہ اس کی ذات پہ دلیل تھے نا لیکن لوگوں نے چاند کی پرستش کی اجرام پھلکیا کی پرستش کی سورج کی پرستش کی لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ ہم تو بھی اس کی گواہی دینے آئے ہیں اور تم جو ہے وہ ہمیں پوچھ رہے ہو لیکن جب دلیل ناطے آ گئی تو جو گونگے تھے ان کے منہ میں بھی زبان آ گئی درخت کو لوگ پوچھتے تھے درخت نے کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے کیوں پوچھتے ہو ادھر رزور کی انگلی اٹھی اور قدموں میں آ کے سلامی دے رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے رب کی بھی دے رہا ہے اس کے رسول کی بھی دے رہا ہے پتھر ہیں ابو جال کی مٹھی میں لیکن گواہی مستفی کی دے رہے وہ لے آئے نا مٹھی میں ابو جال کہنے لگا آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے یہ تو ابو اجال بھی جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے اس لیے اس نے کہا تھا بتائیں نا میری مٹھی میں کیا ہے تو حضور نے مسکرا کے کہا میاں میں بتا دوں یا مٹھی میں جو ہے وہی وہ بتا دے <تصفح> اچھا مجھے یہ بتاؤ حضور کے لیے تو وہ پتھر پوشیدہ تھے اور حضور کے لیے تو پتھر غائب تھے لیکن ان پتھروں کے لیے حضور غائب نہیں تھے جو رکاوٹ حضور کے راستے میں ان پتھروں پر تھی تو ان پتھروں کے راستے میں تو وہی ہاتھ کی رکاوٹ تھی لیکن نبی کی توجہ ہوئی تو پتھروں کے اندر بھی گئے آ گیا نبی تو پھر نبی رہا ہے تو ان پتھروں نے پھر بول کر حضور کی گواہی دی کہ نہ دی اور پھر لطف کی بات یہ ہے پتھروں نے یہ بھی نہیں سوچا مٹھی کس کی میں ہے پتھروں نے ہمیں سبق پڑھایا اور درس دیا حق بات کہنی پڑے تو ابو جہل کی مٹی ہو تو وہاں بھی کہہ دیا کرو حق بات کہنے سے جھجکا نہ کرو جس کی مٹھی بھی ہو وہاں حق کہہ دیا کرو اب پتھوں نے گواہی دی یہ اجرام میں کیا, چاند سورج ستارے یہ اللہ کی ذات پہ گواہی بن کے آئے تھے لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی چاند نے دو ٹکڑے ہو کر گواہی دی اور میاں میں معبود نہیں ہوں میں تو اس نبی کے در کا بیکاری ہوں سورج نے پلٹ کر کے گواہی دی کہ میں اس نبی کے در کا گدا ہوں تو وہ جو خاموش دلیلیں تھیں ان کے اندر بھی جان آ گئی ایک لاکھ کئی ہزار نبیوں کی جو گواہیاں تھیں ان گواہیوں پر بھی مور تصدیق سبت ہوگی کیوں اس لیے کہ حضور کی گواہی اینی تھی باقی نبیوں کی گواہی جو تھی وہ سمی تھی سمی گواہی کے بعد اینی گواہی کی گنجائش رہتی ہے اور اینی گواہی کے بعد پھر کسی اور گواہی کی گنجائش بھی نہیں رہتی اس کی مثال دینا چاہوں گا یہ ماہر سے ہے کاضی صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص بھاگا بھاگا آیا جناب چاند چڑھ گیا کہ میاں تم نے دیکھا ہے کہا دیکھا نہیں سنا ہے کاجی صاحب نے اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں کہا بیٹھ جاؤ پھر ایک شخص آیا چاند چڑھ گیا میاں دیکھ کر آئے ہو کہ دیکھا نہیں سنا ہے کہا تم بھی بیٹھ جاؤ پھر آیا ایک شخص جناب چاند چڑھ گیا میاں تم نے دیکھا ہے کہا جی سنا ہے کہا تم بھی بیٹھ جاؤ بیٹھتے گئے پھر ایک شخص جناب چاند چڑھ گیا تم نے دیکھا ہے جناب دیکھ کر کے آیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے واضح دیکھا ہے کہ اچھا میاں تم جو آئے تھے تم بھی سچے پردے تقاف کے اتار دو لوگوں گھروں کو جاؤ صبح آٹھ بجے عید ہوگی جو ہے وہ جب گواہی ہو گئی تو سب پچھلوں کی گواہی بھی سچی ہو گئی اب ایک شخص بھاگا بھاگا آیا حضور چاند چڑ گئے میاں تم نے دیکھا ہے کہانی سنا ہے کہ سنا تھا تو پہلے آتا اب دیکھنے والا آ گیا اب کسی سننے والے کی ضرورت باقی نہیں رہی جب مصطفی جانے رحمت آگے ختم نبوت کی مہر لگ گئی اب کوئی کر کے کہے کہ میں نے بھی سنا ہے کامیاں اگر سنا تھا تو پہلے آتا اب دیکھنے والا آ گیا اب کسی سننے والے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے باقی سب کی گواہیاں جو تھی وہ سمی تھی اور حضور کی گواہی اہم سب نبیوں نے قوم کو کہا لوگوں اس کو مانو قوم نے کہا دیکھا ہے کہا نہیں سنا ہے قوم نے کہا لنو لَن میں نہ لا کا حتہ نوم واہرا <جَحْرًا> ہم تو دیکھیں گے تو مانیں گے ہم دیکھیں گے تو مانیں گے یہ ساری سارے نبیوں کی قوموں نے تقریباً یہ کہا ان کو کہ ہم دیکھیں گے تو مانیں گے لیکن یہ بات حضور کی قوم نے نہیں کہی کہ دیکھیں گے تو مانیں گے کیوں اس لیے کہ دیکھ لیا جب تجھے دیکھ لیا پھر اسے دیکھ لیا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفصیل ہے سوچتی ہے دنیا مستفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے من رانی فقط اللہ کو دیکھنا ہے وہ میرے جمال کو دیکھ لے میں اس کے جمال کا اکثر اور آئینہ ہوں جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے گویا اسے دیکھ لیا تو اللہ کی ذات کی سب سے بڑی دلیل جس دلیل کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی اور یہ جو مقدمہ تھا اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے وہ دلیل زیادہ حصالت ماں ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن فرمایا برہان کم اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی یہ سب سے بڑی دلیل آ گئی ہے اب کوئی اور دلیل نہیں مانگو گے مستعفی کے بعد اب اس کی الوہیت کے اور اس کے وجود کے اس بات پر کسی اور دلیل کی تمہیں ضرورت نہیں جب محمد اربی آگے ہیں تو اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم خدا تک پہنچے تو اسی بڑی دلیل کے ذریعے عقلی دلائل بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں لیکن عقل کے بل بوتے پہ اس کی چوکھٹ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا عقل کے بل بوتے پر ایک ایزان تو ملے گا ایک یقین تو ملے گا لیکن اس کے در تک رسائی نہیں ہوگی اور وہ رسائی کہاں سے ملے گی وہ مصطفیٰ کی چوکھٹ سے نتیب ہو بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے سرے عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں ایک بات اپنے سارے عنوان کا خلاصہ سمجھ لے اس کو اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور حال ہی نہیں ہے یہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم خدا تک پہنچتے ہیں اور اس کی موید ایک روایت جس کو امام ہی نے مجموعہ زوائد میں لکھا حضور نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا اور آکا کریم علیہ السلام قیمت لینے گئے تو وہ آتے آتے مکر گیا حضور نے کہا میں نے خریدا وہ کہا میں نے بیچا ہی نہیں ہے لوگوں کا ہجوم بن گیا اب اس نے سوچا کہ اگر فیصلہ لوگوں پہ پڑا تو صادق بھی یہ ہے امین بھی یہ ہے کام تو بڑا خراب ہو جائے گا اس نے کہا اچھا جی آپ ہی بتائیں جب دو آدمیوں کے ماں بین جھگڑا ہو جائے تو آپ کی شریعت میں تصویر کی صورت کیا ہوتی ہے تو حضور فرمایا کہ میری شریعت تو یہ کہتی ہے جو شخص دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل والا من انگارا جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے اس نے کہا پھر فیصلہ طے ہو گیا اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو آپ دلیل لائیں گواہ لائیں اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو مجھ سے قسم لے لیں مکر تو وہ پہلے گیا تھا قسم دینا بھی اس کے لیے مشکل نہیں تھا فضرت خزیمہ بن ثابت انصاری جو اس مجمع میں موجود تھے اور یہ منظر دیکھ رہے تھے آگے بڑھ کے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول نے سے گوڑا خریدا جتنے میں کہہ رہے ہیں اتنے میں سودا ہوا ہے اب اس نے مفت دیا ہوا ہوتا تو پھر تو شاید وہ کوئی اس پہ بات کرتا اس نے پہلے ہی مرضی کا ریٹ لیا ہوا ہے اس نے کہا چلو راہ فراز ملی کہا ٹھیک ہے جی مجھے گواہی درکار تھی مجھے مل گئی حضور نے گھوڑا تھاما کا شانۂ نبوت کی طرف چلے لوگ ہٹنے لگے مجمع چھٹنے لگا حضور نے حضرت خزمہ کو اشارہ کیا قریب بلائے کہا خزمہ تو نے گواہی دے دی بات بھی سچی گھوڑا بھی مل گیا لیکن تو, تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھا تو نے کیسے گواہی دے دی اب سنی حضرت خزمہ کا جواب میرا خیال آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گا وہ جواب سن کر حضور نے کہا نے گواہی کیسے دی تو, تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھا تو حضرت خزیمہ نے عرض کی حضور ہم نے خدا کو دیکھا تھا آپ نے کہا تو گواہی دے دی جب ہم آپ کے کہنے پہ خدا کو مان لیا تو گھوڑا کیا ہوتا ہے تو حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کر دیا کہا لوگو کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے قرآن نے دو گواہوں کا کہا ہے لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی دو کے قائم مقام ہے فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا جانتے خدا کا ہے کیسے رسائی ملتی اقبال کہتا ہے ہو کرے پہ محسوس تھی انسان کی نظر بن دیکھے پھر خدا کو کوئی مانتا کیوں کر انسان کی نظر تو دیکھنے کی آتی تھی میں نے بات جہاں سے شروع کی بات وہیں آ گئی اس نے کہا دکھاؤ تو مانوں گا قوم مکسا نے بھی کہا لن نو میں نہ ڈاک نولہ جہرہ ہم دیکھیں گے تو مانیں گے لیکن اس کے جلووں کی تاب کون لا سکے کون ہے اس کے جمال جہاں آ کو دیکھ سکے ایک تجنائے صفاتی کا پرتاؤ طور پہ پڑا تھا تو طور برقرار نہ رہ سکا تو یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے تو کوئی ہوش تو برقرار رکھ نہیں سکتا تو کہا کہ پھر دیکھنا بھی ہے مجھے تو پھر کیسے دیکھیں کہا مجھے تو نہیں دیکھ سکتے میرے شاہکار کو تو دیکھ سکتے اگر مجھے دیکھنا ہے تو میرے محمد کو دیکھ لو جس نے میرے محمد کو دیکھ لیا اس نے رب محمد کو دیکھ لیا حضرت امام محمد بن حسن شیبانی یہ امام اعظم ابو شاگرد ہیں بڑے خوبصورت باطن کا نور الگ بسرے میں یہودیوں نے مناظرے کا چیلنج کیا امام محمد بن حسن گئے گھوڑے پہ سوار ہیں سر پہ امامہ جسم پہ سنت کا جامع داڑی کا کالا حالا اور چمکتا ہوا چہرہ امام محمد جب آئے نا تو مسلمان بھی کھڑے تھے عیسائی بھی کھڑے تھے یہودی بھی کھڑے تھے دو دو یا کتابوں میں انتظار کر رہے تھے لیکن جو ہی ان کا گھوڑا آیا وہ جو مناظرہ کرنے آیا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا اے لکھا تو جواب ہر سوال حل شبد ہر مشکلت بے کی لوکال تیری ملاقات ہی سارے سوالوں کا جواب ہے اقبال کہتا ہے یکابے پنا آبوختی وہاں خنک روزے کہ خواش کے مرا وی نظر کی جو نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے گرے تو خانہ خراب کر دے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو جب اس مناظر نے دیکھا تو لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا مسلمانوں نے کہا تو, تو مناظرہ کرنے آیا تھا اور ویسے مان گیا عیسائیوں نے بھی کہا اس کے ہم مذہبوں نے بھی کہا تو اس نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت تھا اس سے بھی آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی اللہ اکبر تو اس نے کہا جو اب اسلام لا کے اسلام کے دامن میں آ چکا ہے کہنے لگا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور اس کے چہرے پہ سراجم منیرہ کی شواؤ کے عکس کو دیکھا تو میرے دل نے جانا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑا محمد کیسا ہو یہ شان ہے خدمت گارن کی شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے امام محمد کو دیکھا وہ میرے آقا محمد تک پہنچے اور جنہوں نے مستفا رحمت کو دیکھا وہ خدا تک پہنچے تو کہا کہ خدا کی سب سے بڑی دلیل یہی دلیل ہے اب کوئی انکار کرنا چاہے بھی تو انکار نہیں کر سکتا ہے اور پھر لطف تو یہ ہے کہ سارا دن اب وہ مخالفت کرتے امانتے پھر بھی حضور کے گھر میں پڑی ہوئی اور یہ عمل سے گواہی ہے کہ پورے زمانے میں شخص سچا اور کھڑا آدمی کوئی دوسرا نہیں ہے تو اگر اس کی ذات پر سب سے بڑی دلیل ڈھونڈتے ہو تو وہ ذات رسالت معاف صلی اللہ علیہ و وسلم ہے